ولدین کلاب امہل مجرمی اور جن لوگوں نے جٹھلایا ہماری آیات کو س نس رو ہوم انہیں کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں استدراج کہتے ہیں آہستہ ایسا بتدریج لے جانا انہیں کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں کس کی طرف جہنم کی طرف مین ہے صلاح اس حیثیت سے کہ وہ نہیں جانتے بھئی وہ امال ہی جہنمیوں کے کر رہے ہیں جہنم کی طرف جو جا رہے ہیں ایسا ایسا جہنمی کا امال کر کے واؤملی لحوم اور محلت دیتا ہوں میں ان کو دنیا میں پھر دنیا لکھو دنیا میں تو محلت ہے لیکن یہ محلت کو انعام نہ سمجھیں یہ میرا دعو ہے ان قیدی متین میرا دو مضبوط ہے عوام یتفکرو اس بات رسالت مومنین کا بیان تھا مقذبین بین کا بیان تھا اب حضور کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے تاکہ مقذبین جو ہے سے رک جائیں باز آ جائیں اس بات رسالت کیا نہیں غور و فکر کرتے کہ نہیں ان کے ساتھ کی کچھ جنون حضرت کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ مجنون ہیں اللہ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا نون وال ماں یشتر ماں انتب نیما ترب کا بے, بے مجنون اللہ کے فضل سے تو نہیں مجنون مجنون یہ ہے ان ہوا نہیں وہ مگر ڈرانے والا ہے واضح اولا میان ضرور زجر ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالی کی مخلوق کے اندر غور و فکر کریں اجائے بات قدرت کو دیکھیں عجائے بات قدرت کے دیکھنے سے انسان کے دل میں توحید راسخ ہو جاتی ہے کیا توحید پختہ ہو جاتی ہے عجائے بات قدرت کو دیکھنے سے اور اپنے متعلق بھی دیکھیں غور و فکر کریں کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں زندہ نہیں رہنا ہمارے اوپر کیا نہیں ہے موت آنی حساب و کتاب دیں گے یہ بھی فکر کریں دو چیزوں کے متعلق کہا گیا سمجھے جی جیسے کسی شاعر نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں پھولو جائز کے تیاروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو پھر ایک سخن بندہ یا جس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو سمجھے تمہاری حقیقت ایک لطفہ ہے زجر کیا نہیں غور و فکر کرتے بیچ عجائے بات آسمانوں کے اور زمین کے اور اس کے علاوہ بیچ تمام ان چیزوں کے جن کو اللہ نے پیدا کیا یہ غور و فکر کریں آگی بارت معروف ہے تاکہ توحید کا علم ہو ان میں غور و فکر کریں تاکہ کس کا علم ہو توحید کا علم ہو وہ انسا اس کا عرت پڑے گا مالا پہ اور اس میں بھی غور و فکر کریں کہ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا موت قریب ہے اور بیچ اس کے ممکن ہے یہ کہ تحقیق قریب آ چکا ہو اجل ان کا تو اپنی موت کے متعلق بھی غور و فکر کریں تاکہ ایمان نصیب ہو امال صالحہ نصیب ہو اب حدیثیں پر سات کون سی بات کے بعد ہو قرآن کے بعد ایمان لائیں گے بادہ ہی ضمیر کے نیچے کا لکھو آ قرآن کو مانے معیوز اللہ یہ تسلی ہے جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی رہبر نہیں اور چھوڑتا ہے ان کو ان کی سرکشی کے اندر حیران پھر رہے ہیں یہی محال مجرمین ہے یا سلو ان کا انسا شکوہ وہی کفار مشرقین کی باتیں چلی آ رہی تھی اب ان کا شکوہ ہے آپ جو فرماتے تھے نا یہ ادھر بھی ہے کدے تارا با آ کہ ان کا عجل قریب ہو بھئی موت بھی قیامت سو ہے یا نہیں تو پھر سوال کر دیا انہیں حضور سے کہ قیامت کب آئے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب آپ قیامت سے ڈرانے کے لیے آئے ہیں کہ قیامت سے ڈراؤ یا قیامت کو لانے کے لیے ہیں اللہ قیامت رہے گا اپنے وقت میں اور قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے بتائن کیا آ کے کس سن کے اندر آئے گی سمجھے کون سا سن ہوگا کون سا وقت معیان ہوگا کہ ہم چھوٹے تھے تو جاہے لوگوں سے ہم سنتے تھے وہ کہتے تھے جی صدییں چودہ ہیں صرف کیا کہتے تھے صدییں کتنی ہیں چودہ ہیں یہ پندرہویں صدی لکھی ہوئی نہیں لکھاتے تھے کہیں پندرویں صدی لکھاتے جی کہیں لکھی ہوئی نہیں سدیاں کتنی ہے چودہ اب ان से سے پوچھو چودہ तो تو گزر گئی ہیں اب پندرہویں के کے بھی اکتیس سال گزر گئے ہیں کتنی اکتیس سال تو ہم کہتے تھے پندرہویں سدی لکھی ہوئی نہیں لکھاتے جی کہ جھوٹ بولتے لوگ میں مشہور ہے نا یہ چیز تو اللہ کے یہاں ہے کیا مت کل سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ کب ہوگا اس کا بخوب کل انما علم ربی جواب شکوہ جواب شکوہ لکھو اور اوپر لکھ لو جواب شکوا میں علم قیامت کی نفی سات وجود سے کی گئی ہے قیامت کا علم بھی تعین کسی کو نہیں یہ علم تو ہے کہ آنی ہے باقی تعین کا تو پتہ نہیں کسی کو جواب شکوہ میں علم قیامت کی نفی سات بجو سے کی گئی ہے سات وجوہ پہلی وجہ دی انما علم آئندہ ربی نمبر ایک لکھو انما کلمہ حاصل کا ہے یا نہیں صرف اللہ کے ہاں ہے میرے رب کے ہاں ہے لا یل یہ نمبر کتنی دو نہیں ظاہر کرے گا قیامت کو اپنے وقت کے اندر مگر وہی کی ساقولت واج نمبر تین بھاری ہو گئی ہے آسمانوں اور زمین کے اندر کیا معنی یعنی قیامت کا علم آسمان والوں پہ بھاری ہے زمین والوں پہ بھاری ہے کوئی نہیں جانتا تین آ لا تم چوتھا گیا گا نہیں آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک یا سالو نکا کان نہ کا, کا حفیع یہ واجہ نمبر کتنی چار سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ عالم ہیں اس کے متعلق حفیح کا من کا لکھو جی عالم اور حفی اللہ کا نام بھی ہے ان کان بھی حفیہ میں دارالعلوم کے کتب خانے میں گیا آج سے تقریباً تیس اکتیس سال پہلے کی بات ہے وہاں ایک بوڑھا بزرگ بیٹھا ہوا تھا کتب خانے میں تو میں نے ان سے نام پوچھا حضرت آپ کا نام کہنے لگے کہ میرا نام ہے عبد الحفی تو میں سوچ میں پڑ گیا سوچ یہ کہ یہ نام کسی بڑے بزرگ نے رکھا ہوگا کیونکہ حفیع اللہ کا نام ہے صفاتی نام مشہور بھی نہیں کسی بڑے بزرگ نے رکھا ہوگا تو مجھے جب دیکھا کہ سوچ میں پڑ رہا ہے تو کہنے کا مولوی صاحب آپ کو اس کا معنی نہیں آتا کیا سوچ میں معنی آتا ہے مجھے حفیح اللہ کی صفت ہے ان کا نبی حفیح میں اتنا جاہل نہیں ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کا نام کسی بڑے عالم اور بزرگ نے رکھا ہے تو ہنس پڑا کہنے لگا یہ آپ کی سوچ بڑی اچھی ہے میرا نام مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ نے رکھا ہے میرے باپ ان کے مرید تھے تو میں چھوٹا بچہ تھا تو باپ نے نام رکھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو الف با بھی لکھا ہوا دارالعلوم سے آپ حاصل کر لیں بزرگوں کی چیزیں ہیں برکت کے لیے رکھو حضرت نے کسی بچے کو الف با لکھ دیا البا تا شا جیم یعنی تو آخر میں اشرف علی دستخط بھی کر دی ہیں وہاں ہے میرے پاس بھی ہے وہاں اگر ادھر نہ ملے تو شاید میں ہی فوٹو کرا کے آپ کو دے دوں اگلے دن میں نے کاغذات کی پڑتال خود کو نکالا سوال کرتے ہیں آپ سے گویا کہ آپ عالم ہیں اس کے متعلق یہ کتنا نمبر ہے جی چار کل اندربی واج نمبر پانچ آپ فرما دیجئے سوائے اپنی علم اس کا نزدیک اللہ کے ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آگے وجہ نمبر 6 آپ فرما دیجئے علم غیب تو بڑی بات ہے میں تو اپنی جان کے نفے نقصان کا مالک نہیں میرا نفع نقصان کس اختیار میں ہے اللہ آپ فرما دیجئے نہیں مالک میں واسطے جان اپنی کے نفے کا نقصان کا مگر جو اللہ چاہے بلو کنتا عالم الغیب یہ واج نمبر کتنی ہے جی سات اور اگر جانتا میں غائب کو البتہ بہت کر لیتا میں خیر ہو یہ جی بریلوی صاحب ہم تو یہ علم غائب کی نفی پہ دلیل گزارتے ہیں نا لیکن بریلوی صاحبان کہتے ہیں نہیں یہ دلیل کس کی ہے یہ غائب گان ہونے کی ہے وہ کیسے اب دیکھو یہ لو ہے نا تو قرآن پاک میں دیکھو لو کانفی فاصلتا اگر آسمان زمین میں بہت سے معبود ہوتے تو فساد برپا ہوتا لیکن فساد نہیں ہوا تو آلیہ بھی بہت نہیں ہیں سمجھے جی یہ رف تالی جو ہے نا یہ مستلزم ہوتا ہے رف مقدم کو منت کی قانون بھی ہے تو جب وہاں جزا کو تالی کو تھوڑو جزا کی نفی کر دو تو شرط کی کیا ہو جاتی ہے نفی اب ادھر بھی اگر میں علم غیب کو جانتا تو بہت کیا کر لیتا خیر لیکن بہت خیر میں نے جمع نہیں کی تو علم غیب بھی نہیں جانتا اب بریل بھی کہتے ہیں کہ حضور نے بہت خیر جمع نہیں کی تھی کیا نہیں کی تھی وہ حضور کے اندر تو خیر ہی خیر تھی تو ادھر کہو کہ جزا منتفی ہے لہذا شرط کا ہے منتفی ہے تو جزا تو منتفی ہے بھی نہیں اس سال بے تاری ہو ہی نہیں سکتا وہ سمجھی بات یا نہیں ادھر کہتے ہو وہ بھی ہو انا آتا ہے نا کا کو خیر کثیر ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو خیر کثیر دیا ادھر تم کہتے ہو وہ خیر کثیر نہیں ہے یہ ہے نا ان کا اعتراض تو بھارت بظاہر کیا ہے بھاری ہے اس کا جواب سنو خیر ہے دو قسم ایک خیر دینی دوسرا خیر کیا ہے دنیاوی میرے آقا نے دینی خیر جمع کر لی تھی مکمل جتنی دینی خیر ہے حضرت کے پاس کیا تھی جمع تھی باقی رہا دنیاوی خیر آپ بتاؤ حضرت کی کتنی بلڈنگیں تھیں اور کتنی محلات تھے حضرت کے بلڈنگیں تھیں گھر میں سونا چاندی تھا خیر کس کی نفی ہے دنیاوی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کو اوپر گئے تھے ٹھیک ہے نا اگر حضور کو علم غیب ہوتا پتا ہوتا کہ عہد ہوت کے اندر شکست یقینی ہوئی تو آپ جاتے آپ نے ستر صحابہ کو بھیجا تھا کاریوں کو جو شہید ہو گئے پڑا ہے جیسوں میں اگر آپ کو پہلے علم ہوتا تو آپ بھیجتے تو دیکھو یہ تکلیف ہے تو خیر سے مرا کیا ہے خیر دنیاوی ایسمجھتا دنیا کا سارا سادو سامان خیر دینی مراد نہیں تو لاستاخصا تو من الخیر ہاشے پہلے کھلو بہت سے منافع دنیاویا حاصل کر لیتا اس کا مانا لکھو لاستاخ تو منال خیر کا بہت سے منافع دنیاویا حاصل کر لیتا اگر میں جانتا غیب کو تو بہت سے منافع دنیا حاصل کر لیتا اور نہ پہنچتی مجھ کو کوئی تکلیف حالانکہ حضرت کو تکلیفیں پہنچی یا نہیں بھئی ستر صحابہ کاری جو شہید ہوئے تکلیف پہنچی نہ پہنچی وہ مسئن سو نہیں میں مگر ڈرانے والا بشیر قوم کے لیے جو جی مان لاتے ہیں اب مسئلہ واضح ہو گیا ہے نہیں آہ. حضرت نے تو مسکینی کے اندر گزاری تھی نا یہ حفیظ جلندری کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا چٹائییں تھی سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں مجروح ہے میرے آقا کی زندگی تکلیفوں کے اندر گزری ہے